है, چاہت ہے میرے بیٹھے بیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں موضوع اتنا یہ مجھے نہیں پتا تھا ان کا موضوع کیا ریلی مجھے پہلے بتاتے نہیں ہیں. لیکن یہ موضوع ایسا مطلب کہ وہ ایک طرح سے راحت والا بھی ہے اور ایک طرح سے تکلیف والا بھی ہے جب یہ جب یہ دیکھتے نا کہ یار آپس سے ہماری دشمنی پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کرتا یار کمال ہوگا ایک بلڈنگ کا چالیس چالیس پچاس پچاس مسلمان رہتے ہیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے آتے جاتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں نام نہیں پتا سیڑھی چڑھ رہے ہوتے ہیں لفٹ میں ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں یہی یہ نہیں پتا تھا کہ میری بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اس کو تین سال ہو گئے کمال نہیں ہے یار آپ کی بلڈنگ حالانکہ عدی سے پاک واضح ہے کہ سلام کو عام کرو خواہ جانتے ہو یا نہیں جانتے ملتا. اور سلام کرنے والا تک سلام میں پیر کرنے والا تک سے بری کر دیا جاتا ہے اللہ. محبت, محبت بڑھتی ہے پیار بڑھتا ہے کینہ اور بکس جو سینے سے نکلتا ہے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ دل کے جس حصے میں مسلمان کا کینا اور بکس ہے نا اس حصے میں اللہ کی محبت نہیں آتی اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے قلب کو مسلمان کے کینے اور بکس سے پاک کرو خالی کرو جب تم خالی کرو گے نا تو وہ جگہ خالی ہو گئی اس خالی جگہ میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت داخل کر محبت کر لو یار کر لو ناراضگی چھوڑو ملتا نہیں ہے ناراض ہو گیا آتا نہیں ہے ناراض ہو گیا منہ دیتا نہیں ہے ناراض ہو گیا دعوت سینی تھی ناراض ہو گئے یہ نہیں یہ ناراض ہو گیا آپ پہل کریں کہ یہ ناراضگی کی, کی بنیاد نہیں ہے ناراضگی کی, کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے بس دین اور اسلام کو ناراضگی رکھے کہ یہ ناراضگی کی کو بنیاد بنتی ہے اس کے علاوہ خاندانی اور ذاتیات کے جو معاملات ہیں اسے آپ برائے کرم ناراضگی کی دشمنی کی بنیادیں نہ بننے دیں خاندان میں فرق پیسوں میں فرق اور یہ برادری میں فرق اور یہ نام و نمود و نمائش کے آوازوں فرق ہو جاتا ہے مہربانی کریں اسے معاشرے میں نفرت کی بنیاد نہ بننے دیں دوری کی بنیاد نہ بننے دیں آپ دل اپنا کردار ادا کریں آپ کے دل میں بھی خوشی داخل کرتے ہیں ایک کال سناتے ہیں پھر انشاءاللہ جو کنٹینیو کالز ہیں وہ بھی لیں گے ایک کال لے لیتے ہیں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 میں آپ کا پروگرام لو بیک میں حاضر ہوں دیکھ رہا ہوں اور اس کا موضوع آج آج کا جو موضوع ہے موضوع دشمنی اس سے میں نے ایک سبق حاصل کیا اور میں نے جو میرے دوست جو بلا وجہ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض تھے میں نے ان کو ایس ایم ایس کر کے معافی مانگی ہے تو دعا کریں کہ وہ مجھ سے جلد سے جلد رابطہ کریں اور ہماری دوستی پھر کام دہم ہو جائے ہے ایک اور کال ماشاءاللہ ایک اور اللہ کال تبارک و تعالیٰ آپ کو برکر دے میں ایک مشورہ دیتا ہوں دی موبائل نکالیں ہم تو ویسے موبائل آپ کو رکھنے کا منع کرتے ہیں نا جب سلسلہ دیکھیے نکالیں موبائل اور میسج کھولیں میسج کھولنے کے بعد صرف ایک ٹائپ کر دیں کہ مجھے معاف کر دیجئے میں بھی ٹائپ کرتا ہوں مجھے معاف کر دیں نہیں ایسم ایس کرے یا کال کرے ابھی تو فی الحال ایس ایم ایس کر لیں ورنہ سلسلہ نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے لکھے مجھے معاف کر دیں مزید باتیں بعد میں کر لیجیے گا آپ ابھی صرف اتنا کر کے کریں میں نے تو سینڈ کر دیا ہاں میں نے تو سینڈ کر دیا کس کو سینڈ کیا ہے میری مرضی ہے سب کو بتا دو سبحان اللہ کیسے چارے انداز میں بتا رہے ہیں کرے اب آپ نے سینڈ کر دیا کرے اس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا تو کوئی ایسا ہے نہیں جس کو میں اس طرح مطلب ہے جیسے میرے سے کوئی دشمنی اور میں کر گا ٹھیک ہے آپ سے سوال کرنا رہے کہ کبھی دشمنی ہوئی ہے آپ کی اصل یہ دیکھیے برا تو ہر ایک کو کسی نہ کسی کا لگ ہی جاتا ہے دشمنی ہے آپ کو میں بتاؤں گا میں نام بتاؤں گا آپ کراس نہ کریں تو پھر آپ کو بھی ہوگی میں یہ ابھی سے مدری کو تھوڑی کر لو میں ابھی سے طے کر دیتا ہوں آپ جو نام دو گے نا میں دعوی کرتا ہوں آپ کو بھی اس سے دشمنی ہوگی تقاضا ہی مانی ہوگا سلمان بھائی بالکل تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کریں گے نا کریں مزہ آئے گا ہاں ہاں آپ کو لگے گا کہ کوئی بہت بڑا بہت جو ہے نا وہ میرے سر سے اتر گیا ہے آپ کو مزہ آیا گا بھوک لگی ہے یار پانی پیلاؤ یار چائے پیلاؤ مزہ آ گیا کیوں مزہ آیا میرے معافی مانگ لی یار میں نے معافی مانگ لی چاہیے معاف کر دی تھی کر دے تو اور مزہ آئے گا نہ کرے تو زیادہ مزہ آئے گا آپ کو آنا چاہیے اچھا نہیں کرے گا معاف دیکھتا ہوں کب تک معاف نہیں کرتا لے میں معافی نمبر دو معافی نمبر تین ریمائنڈر تھرڈ ریمائنڈر فور ریمائڈر ان شاء بارہ ریمائنڈر بھیجے بارہ معافی بھیجے یہ انشاءاللہ معافی معاف کرے گا تو وہ یہ سمجھے گا نا کہ جان چھڑے کے لیے بس ایک ایس ایم ایس کر دیا پیکج کیا ہوا تو میسج کر دیا ٹھیک ہے چلو اس کو یہ تو ہوگا آج تک تو جان چھوڑانے کے لیے بھی تو نہیں کیا تھا نا یار کوئی ایک کرتب تو اٹھے گا نہیں نہیں جی یہ بڑا مہنگا ایس ایم ایس عمران بھائی یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ ایس ایم ایس بڑا مہنگا یار کوئی پلس نظر آتا ہی نہیں آج کل پلس ہے نا یہ یہ مہنگا کیمتی ہے قیمتی ہے یہ اللہ تعالی کے حوالے سے بھی ایک آپ کا بہت پیارا فرمان ملتا ہے گیارہویں شریف کے ایام چل رہے ہیں تو آپ کے فرامین سے بھی ہم کیا نہیں کیا معافی میں کیا یا نہیں کیا معافی کا میسج کر دیا بتاؤ بتا رہا آپ کو نہیں ہے لیکن بے اس کو کرے جس سے آپ کو ہے کہ یار سے نہیں بنتی نا اور آپ کو تھوڑا ہو رہا ہے آپ بولے گا یار ہمت نہیں ہے یہ کیسے ہوگا افضل العمال اح مضوح افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے جس میں آپ کو دقت و مشقت زیادہ ہوگی وہ عمل زیادہ مقبول ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا آپ آجز ہی ہے نا آپ آجز کریں عمران بھائی میں نے آپ کی بات نہیں مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا برا نہیں لگا جزاک اللہ جزا ایسے ہی سب کو ہو جانا چاہیے آپ کو برا نہ ایسے دی دی کر میں سلمان دی دی کر دی دی دی دی پیچھے دی لگے ہوئے جی ہمیں بہت سارے کام کرتے ہوتے ہیں یہ خلاصہ ہے نا کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا کل برز قیامت میزان عمل میں اتنا ہی وزندار ہوگا یہ بھی سنا میں نے ایک ہی بھی عرضی سے مبارک ہے کہ ایمان کی چیزوں میں سب سے مضبوط چیز اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا بے شک وہ وس پاک کے فرمان کے حوالے سے ایسا میں عرض کرتا ہوں جی جی آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کس سے دشمنی ہو جائے تو اب کیا کرنا چاہیے تو بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی وس پاک رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے دشمنی ہو جائے تو اس کے اعمال کو قرآن و حدیث پر پیش کرو اگر تو اس کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہو اسلام کے مطابق ہو تو اپنے دل سے اس کی دشمنی کو نکال دو اور اگر جو ہے اس کے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو اس کے جا کر اسے جا کر بتا دو کہ یہ عمل شریعت کے خلاف ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں ماشاءاللہ بتا دو اس کو فاصلے ڈالے نظر کیا بات اچھا دوسرے بھی معابین و مددگار ہو سکتے ہیں اس میں ہاں کر سکتے جب پتہ چلتا ہے کہ دو مسلمانوں میں ناراضی ہے تو اس میں جدائی کرانے کے بجائے ان کو ملانے کی بات کرے نہیں بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا انہوں نے جدائی کروانی ہی ہے جب وہ لڑائی نہ کروائیں دو لوگوں میں ان کو کھانا ہزم نہیں ہوتا اگر ان کے نصیب منع تو حقیقت ہے کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہمیں ملانے والا بننا ہے ہمیں جدا کرنے والا نہیں بننا حدیث پاک میں بھی مذمت آئی ہے اسپیشلی اس, اس کی تو بہت مذمت آئی ہے جو میاں بیوی بی میں جتائی کرواتا جی ہے جی اس کی بہت مذمت آئی ہے لہذا جی اگر خدا نہ خاصہ آپ کو ایسے بات پتہ چلتی ہے تو آپ اس میں ایک اچھے پہلو کو نکالیں خوبصورت بات کریں نہ کہ اس کی ہاں میں ہاں ملا کر ان میں دوری اور فاصلے پیدا کروائے بعض ایسے نادان اور احمق قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی سی بات کرو تو کہتے ہیں کہ ہاں یار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا در گزر سے کام لیں در گزر کا درس دیں آپ کسی کو معاف کریں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عظیم قلعے دار ہے شاہ نور سے جب میں حاضر ہوں میں اگران شورا کی بارگاہ میں میری کہ کیا اب تک آپ نے بھی کس سے دشمنی یا ماردھار اس طرح کیا ہے جواب اشراد ایک اور ماحول سے پہلے تھا میرا یہ ایک انداز دشمنیاں بھی تھیں اور مار دھار بھی تھی دونوں تھا لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس مدنی ماحول نے ایسا کر دیا ہے کہ الحمدللہ جنہوں نے بھی تکلیفیں دی ان کو بھی معاف کیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے پاس میرے ذاتی پیسے جن کے پاس پھنسے ہوئے تھے جو نہیں دے رہے تھے میں نے ان کو بھی معاف کر دیا کہ ان کو بھی اپنے قرض اور یہ ساری چیزیں اپنی جو ذاتی تھیں وہ میں نے معاف کی ہوئی ہیں تو ایسا ماضی میں تھا لیکن اب الحمدللہ ایسا ہے کہ ذہن یہی ہے میرا سینا میں کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو یہ ہے مطلب ایسا پاتا نہیں ہو بات چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بازوں کی باتیں بری لگی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ابھی مہاروش بھائی نے کہا نا کہ وہ نہیں نکلتی نہیں نکلتی ایسا ہوتا ہے نہیں نکلتی لیکن نہ نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اسے کینا رکھوں یا بغض رکھوں یا حسد چور یا دشمنی رکھوں ٹھیک ہے وہ ایک کہتے کہ وہ درد چلا جاتا ہے یا درد چلا جاتا ہے داغ نہیں جاتا ہے نا بعدوں کا نشان نہیں جاتا جی بالکل میرا یہ نشان ہے ادھر ہے نا یہ ایک نشان ہے یہ نشان وہ مکہ مکرمہ میں گرم قہوہ گر گیا تھا کیا تو اب یہ نشان ہے مگر درد نہیں ہے واقعہ یاد ہے ہاں تو یہ نہ یہ چیزیں بعدوں کا نشان رہ جاتے ہیں اور واقعہ رہ جاتا ہے لیکن درد چلا جاتا ہے تو کینا اور بکس چلا جائے اس طرح کی دشمنی کی کیفیت اس کو ختم کر دیں ٹھیک ہے واقعہ رہ جاتا ہے ایسے واقعات رہ گئے دماغ میں بیٹھے ہیں دلوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بعد نشانات بھی ہوتے ہیں لیکن سچ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آئے تو میں اسے ملاقات کرنے ملنے میں اپنے دل میں کوئی کینہ اور بکس پاؤں گا بلکہ جنہوں نے آج تک جو تکلیف پہنچائی ہے میں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو میری جو بھی میری اختلفی ہوئی ہے میں نے اللّہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کیا ہے معاف کیا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مقصد کرے اللہ میری بھی ایسا مقصد کرے ان کی بھی ایسا کرے اور جن کی آج تک میں نے مختلف کی ہے میں نے کسی کو ستایا ہے یا کسی کو دکھ پہنچائے تو میں معافی کا تعلیم ہوں مجھے معاف کر دیں اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی مطلب وہ خلاصہ کرنا ہے تو خلاصے بھی کر لیں آپ بیامت کے روز ہم ایسے اٹھے اللہ کے حضور کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بوز و کینے والے نہ ہوں اور اللہ ہم پر رحم کرے محبوب کے صدقے آمی میں غصبہ کے صدقے میں اللہ آپ کو اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ فرما دے کہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے سے معافی کر لی اپنا کینا و بو ختم کیا اللہ راضی ہو جائے اور ہم کو بے حساب جنت میں داخلہ دے دے اس سے برقر اور انعام کیا ملے گا ہم یار کیا کا پروس نصیب ہو جائے دنیا کی یہ چند دنوں کی دشمنی اگر ہم ختم کر کے اللہ سے بے حساب جنت کا مسداہ پا سکتے ہیں تو زن رکھنے میں کیا حرج ہے نیکسٹ کال کی جانب چلتے ہیں ہے کیا سوال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نگرانی شرح کی بہت ہی اچھا سلسلہ موضوع دشمنی پر لبیک میں حاضر ہوں الحمدللہ للہ نگرانی شرح نے ترتیب دلائی میں نے اس پر میں بچوں کے بچوں کی امی سے معافی مانگی الحمدللہ امید اُمید ہے کہ مجھے وہ معاف کر دیں گے آپ کی دعا فرمائیے آمین. السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام اس میں دشمنی بہت زیادہ روتا دھوتا ہوگا بہت زیادہ روتا دھوتا ہوگا دشمنی دشمنیاں اس نے کتنے سال لگائے ہوں گے دشمنیاں کرنے میں اور ہم ملٹے لگا رہے ہیں دو محبت کروانے میں میرا نہیں یار کہ میں نے برسوں گزار دیے ان کو جدا کرنے میں انہوں نے ملٹوں میں ایک کر دیا ان کو اس کی کیا درگن بن رہی ہوگی نا آپ سوچو مزے کو مزہ آ رہا ہوگا سوچ رہا ہوں بولتے رہے کولے آتی رہے اپنے بولتے کولے آتی رہے یہ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا اور دو تین دفعہ میں دیکھ چکا ہوں آپ بہت خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے آپ کا فیورٹ موضوع ہے یعنی آپ سمجھے گا تصور باندھیں امیجن کے وہ کیسا اس وقت جیسے کہ اپنے اوپر وہ آگ ڈالنا ہوگا مٹی ڈالنا ہوگا ہوگا چیتا ہوگا نہیں نہیں نہیں کر نہیں کر نہیں کر یہ تو بولتا رہتا نہیں کرو ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گا وہ اگلا کر کے ادھر گرے گا نا سلمان بھائی بتا رہے کس سے دشمنی اسی سے تو نہیں چیتان کے خلاف جانے بھی آ گئی ماشاء ماشاءاللہ وہ جلدی جلدی آپ بتاؤ یار معاف کرنے والا بھی بتائے کہ میں نے معاف کر دیا <laughs> یہ معافی مانگنے والوں کو تو شاید کولے آ جائیں گی لیکن معاف کرنے والوں کی بھی کولے آنی چاہیے جن سے معافی مانگی گئی اور معاف کر دیا وہ کہ ہم نے مطلب تھا ایک تو میں نے معاف کر دیا اے اے کول کر معاف کرنے جا. والوں کو بھی کچھ مدنف نہ فرمائنا کہ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو کس ذہن سے معاف کرنا چاہیے وہ معاف نہیں کرے گا کہ وہ معافی جب دو شدہ معافی لائیں روایت خلاصے اور, خلاص اور معاف نہ کرے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہیں حوضے کوسر پر آنا نصیب نہ ہوگا اللہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اگر یہ معافی مانگنے معافی معاف کرنے والوں کو دونوں کو اگر آکا بلا کر اپنے ہاتھوں سے کوثر کے جام عطا فرما دیں ہے اے اے کیا مزے کو مزہ آ جائے گا اسی طرح کی یہ حادیث بھی ہیں سرکاری دوران علی اصلاۃ اسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سوائے مشرق کے سب کی بخشوں و مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان دو لوگوں کے ان دو انسانوں کے جن کی آپس میں دشمنی ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں سلو کر لیں اور اسی طرح کی روایت شب قدر کے حوالے ہو گیا انشاءاللہ شاء اللہ علاج بھی اگر آپ بتائیں یوم سلو ان شاء اللہ کیا محبت اس سال ثواب کے لیے معافی کافی مانگ لیتے ہیں معافی مانگنا صبح اللہ معافی مانگ لیتے ہیں لیکن یہ بھی سامنے بات ہوتی ہے میرے سامنے کبھی مت آنا سامنے مت آنا سامنے مت آنا ٹھیک ہے معافی ترافی جو کرنی تھی وہ ہوگی بس اب نکلتے چلتے بنو یہاں سے میں انشاءاللہ آپ کو ان شاء اللہ اچھی خبریں ملیں گی انشاءاللہ شاء اللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے تجربہ سے ہٹ کر تو کام ہو جائے واہ صبح نیکسٹ کال کی جانب دیکھتے ہیں اگلے کالر کیا بات کر رہے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ الحمد الحمدللہ ہم لوگ ایک کارخانے میں کام کر رہے ہیں وہاں پر مدنی چینل چل رہا ہے سلسلہ سپید میں حاضر میں بہت ہی پیارا موضوع ہے الحمد للہ آپس میں کاریگروں نے ایک دوسرے سے معافی ترافی کر دی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمات ہاتھوں ہاتھ نتیجہ ایک دکاندار کتنا خوش ہو کہ مال لے کر بیٹو بکنا شروع ہو جائے مزہ آیا اسی دکان بند کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا آپ کو اچھی بات ہے میں آپ کی خوشی سے محسوس ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ دیگر بھی تجریبات ہیں نا آپ خوش بہت ہوتے ہیں اس پہ تو موز بھی پلٹ دیا آپ نے وہ دشمنی سے کیا لے گئے کہاں لے گئے آپ دشمنی کی بات کرنے سے اچھا نہیں ہے کہ محبت کی بات کریں کیا بات ہے الحمد للہ اگلے کالر کی جانب چلتے ہیں مدنی چند کے پہلی بار ہے ان کو بٹا دیا آپ کو ہم لوگ بھی لیں گے سوال بھی کریں گے ابھی آپ دیکھیں خود بھی کہنے کے نا مدنی چھوٹی کی باری آنے والی شروع ہوئی ہے نا ابھی تو آنے والے کو پہلے آپ دونوں لے کر بیٹھتے ہو نا انہیں یہ کرنا ہے چلو کوئی بات جو کرو آپ کرو وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ہم سے کوئی دشمنی کرے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے یہ در گزار معافی ہم اس کے غلام ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں <سؤال> دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں Allah. ہم اس کے غلام ہیں معاف کرنے والے کے غلام ہیں انہوں نے بہت معاف کیا ہے بہت معاف کیا اتنا معاف کیا ہے میں تو حضرت سید واشی رضی اللہ عنہ کے واقعی پر غور کرتا ہوں کہ انہوں نے ان سے کیا نہیں ہوا تھا مگر آکاہ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال عادت آپ کو درگزر معاف کر دیا کرو آپ عادت ایسی عادت ہو جائے گی ایک کرنا شروع تو کرو آپ عادت ہو جائے گی شاید آپ کو فیل ہونا کم ہو جائے گا میں نہیں کیسا ختم ہو جائے گا فیل ہونا کم ہو جائے گا محسوس آپ کم کرو گے بڑی بڑی چیزیں برداشت کر جاؤ گے انشاءاللہ میں معاف کرنے میں بھی مزہ ہوتا ہے بہت مزہ یقین مانو بہت مزہ ہے سخت پیاس کے عالم میں آپ کو ایک میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب ملے کیسا مزہ آتا ہے نا صحیح بات اس کی زیادہ مزہ آیا معافی مانگنے میں ویسے جو اللہ والوں کی ہم نے نشانیاں پڑی ہیں وہ نیکیوں پر اتنا خوش ہوتے ہیں ان کی عادات میں شامل ہوتا ہے سلمان بھائی وہ چیز مجھے تو نگرانی شعلہ میں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے آپ فرما رہے تھے کہ دانش بھائی کو کالس کی ذمہ داری دے دی ہے تو چلے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں دانش بھائی آپ بندی کو لطا فرمائے کالس کو میں لے لیتا ہوں ان شاء جی لگا ہوا ہے مجھے یہاں سے آپ کی دل جوئی کی بھی ہے اگر ہے تو کر لے ابھی پہلی بار ہی ہو نا جی جی بالکل اگلی کال کی طرف چلتے ہیں سے میں بات کر رہا ہوں کراچی سے بابو کے طرف سے میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ناراضی کرتا ہو اور ہم اسے معاف کر لیں اور اس سے ملنا چاہیں اور وہ ہم سے نہ ملے بار بار ہمارا دل صاف ہو اور ہم اسے بار بار ملنا چاہیں اور وہ ہم سے نہیں ملے تو اس کا کیا حال ہے یا کیا راستہ ہے انتظار کریں اس میں یہ تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا ہم نے مدنی ماحول کے اندر ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر معافی مانگنے جاتے ہیں نا تو ان کے آنسو بھی نکلتے ہیں دقتیں قلبی بھی نظر آتی ہیں جو تج جو جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے یہ سے پاک ہے آپ پر کس کس سے ظلم کیا ہے اچھا معاف کر دے محروم کرے اسے عطا کر اب آپ سوچے کس کس سے آپ کو محروم کیا ہے آ جائے تاؤ کی طرف جو تجھ سے توڑ رہے نا اس کو جوڑ جو توڑے اسے جوڑ یہ تین کتنے خوبصورت ہیں ماشاء مدینہ مدینہ ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے سوسائٹی ایسی ہو جائے کہ بس دشمنی تو بات کی ڈھونڈے بھی تو نہ ملے ایسی تو یوں ہو جاؤ یار کس قدر پوزیٹو تھنکنگ ہے خلاف ہے فنش ہے جو تجھ پر ظلم کر اسے معاف کر ऐ, اسے جو, تجھے جو تجھے تو, جو تجھ سے توڑ اس جوڑ جو, جو تجھے محروم کرو اسے عطا کر کیا یار ختم ہو گئے نا بات یار اللہ سمجھ نصیب کرے ہم سے اللہ ہمیں نجات عطا کرے. بھی شامل ہوتی رہیں گی سلسلے کا ایک فارمیٹ بھی ہے ہاں جی گی سلمان بھی تو آپ ایک ہی کے بارے میں امیدیں باہر رکھ دی ابھی ٹائم باقی ہے ایک گھنٹہ سات پورے باقی ہیں ہم نے ایک اس کا اسکیڈ بنایا ہے سو ویو ٹو فالو دیٹ اسکیڈ ان شاء اللہ وی ہیو میڈ انٹینشن تو ہم نے کی ہوئی ہے ہاں جی تو مدنی کسوٹی ہمارے مہروز بھائی بڑی چن کے لائے ہیں اور لگ پتا جائے گا ایسا نہیں کرے ہم سب مل کے ہم اس میں شامل ہیں آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے چلے گیارہ سوال کرنے ہیں بارہ میں پہنچنا ہے گھڑی اسکرین پر آ رہی ہے اب وہ کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے اچھا یہ سوچیں گے جی میروز بھائی سوچیں گے اور نگرانی بتائیں گے وہ سوچ چکے آپ بہت سوچ ہے جی آپس پیسے لے رہے ساتھ آپ کو تو مشورہ ہی نہیں کیا آپ لوگوں نے مرد نہیں عورت نہیں لا عورت بھی نہیں ہے ہے کہ نہیں کمال وہ تو آگے جائیں گے تو کمال ہی ہوگا مقدس شی ہوگی تو کمال ہی ہوگی بالکل سی نہیں بات ہے آپ کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی مقدس مقام ہے جی مقام مقدس تو ہے اللہ مزار شریف کو جی عمران نہیں بتائیں مزار شریف ہے نہیں شریف نہیں ہے مقدس مقام ہے لیکن مزار نہیں ہے لکھ رہے ہیں نا آپ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی مقام مقدس ہے آپ پہنچ جائیں گے لگتا ایسا ہے نا یہ تو پہنچنے کے چلے گا نا جی ابھی تو کتنے سوال ہو گئے میں روز چار ہو گئے نا چار ہو گئے جی مقام ہے مگر مزار شریف نہیں ہے چھ شہر ہے شہر ہے جی رانی شہر ہے لا لا نہیں شہر بھی نہیں شہر بھی نہیں اچھا آپ چاہ رہے وہ گئے چلو کوئی مسئلہ نہیں کر کیا کہ نہیں چاروں کو لانا چاہتا ہوں سب گیا شہر نہیں آج سلسلے میں ایسا لگ رہا خوشی خوشی رہیں گے جب آپ کو قصورٹی کا پتہ چلے گا نا جب بھی بہت بہت خوشی ہوگی بہت خوش ہوگا چیز کے بارے میں بیان ہوگا گھڑی چل رہی ہے سوال ہم نہیں اس کو روکیں گے یہ جو ہے یہ اس کا تعلق اللہ کے کسی نبی سے ہے جی عمران بھائی بتائیے اللہ کے نبی سے تعلق اللہ کے نبی را سے را تعلق را براہ راست نہیں ہے نہیں جی کتنے سوال ہو گئے میں اپنے اس مقدس شیخ کا تعلق اللہ کے نبی سے بھی نہیں ہے خود بھی لکھ رہے اچھا تو ابھی کیا کر رہے ہیں پوچھ جانا ان کا مقام ہے یہ مقام عرب دنیا میں عرب دنیا میں تو نہیں ہے جی اچھا ارب دنیا میں نہیں ہے سات سوال ہو گئے جی آٹھویں کا مقدس مقام مقامر جو مقام ہم نے سوچا ہے وہ عرب شریف میں نہیں ہے جو ہے نا ایسے ہی ہے گھبراہٹ نہ آئے نہیں ہے آپ نے صحیح جواب دیا جو مقام ہم نے سوچا ہے وہ عرب شریف میں نہیں ہے ٹھیک ہے جو مقام آپ نے سوچا ہے وہ زمین پر ہے ہے زمین ٹھیک ہے زمین پر, आ, थीक थीक پر تو ہے زمین پر بھی ہے اچھا پاکستان میں پاکستان میں ہم نے سوچا پاکستان میں ہے پاکستان میں ہے وہ مقدس مکان نو سو والے پاکستان میں زمین پر ہے اور پاکستان میں نو سو والے آپ کے وہ مقدس مقام دسواں سوال بابول مدینہ میں بابل بابل مدینہ میں ٹھیک ہے اللہ اللہ مقدس مقام بابول مدینہ میں دس اور آخری سوال ہے بابول باب المدینہ میں گیارہواں سوال ہے اور اس کا کاؤنٹر جاری قریب پہنچ گئے ویسے نہیں ابھی بابل الجینا بہت بڑا ہے تو پوری دنیا سے کہاں بابول بابول مدینہ میں مقدس مقام ہے کتنے مقدس مقام ہیں بابل مدینہ میں جی دیکھیں دانش بھائی ہم جس مطلب جیسے کہ وہ مقدس مقام جو بھی ہے یہ ہمارے جو فیدان مدینہ جو ہے ہمارا یہ اطراف یہی کہیں آپ اس کو بولیں گے مقدس مقام اسی علاقے کے اندر اسی ایریا میں اسی ایریا میں کیا مراد ہے مثال فیطان مدینہ اور اس کے اطراف جو ہماری بلڈنگ جو ہے اس میں مختلف جو چیز یہ ڈھائی ایکڑ کی جگہ نہیں نہیں نہ اس میں اس میں نہیں ہے برکت فیدان مدینہ میں نہیں ہے نہیں ہے اطراف میں بھی نہیں ہے اطراف میں بھی نہیں ہے مدنی مرکز جس ٹاؤن میں ہے اس ٹاؤن میں بھی نہیں ہے بالکل ایسا ہی ہے اب آپ بتا دیں گھڑی چل رہی ہے ختم ہونا یہ بتا دوں گفتگو جو فرماتے ناگرانی چورن اس سے ہم کوئی نہیں تو اب تو میں نام دینا ہی گھڑی کیوں چل رہی ہے گھڑی تو چلے گی نہیں ہے ہماری گھڑی آخری میں جب نام دینا ہوتا ہے تو نہیں چل رہا دینا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے بس اتنا طے ہوا ہے میں ہے یہ دو چیزیں طے ہوئی ہیں ایک اور چیز ہم نے بتا دی کہ مدری مرکلز ہمارا جس میں ہے اس ٹاؤن میں بھی نہیں ہے اچھا میں ایک اور ہنٹ ایک اور میں دے دیتا ہوں جی دے وہ یہ کہ میرا حسن زنے ہے کہ آپ دسونی سینکڑوں دفعہ گئے ہوں گے میرا حسن کا بہت گہر تعلق رہا ہے وہاں مجھے ایسا لگتا ہے سینکڑوں دفعہ گئے ہوں گے ایسی بات میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو وہاں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سینکڑوں دفعہ سینکڑوں دفعہ کا کیا مطلب سے زیادہ یہی بول کیونکہ خود میں وہاں پہ دسوں بار گیا ہوں دسوں بار سینکڑوں بار گئے ہوں گے میں نے یہ دیکھا وہاں پر نہیں دیکھا نہیں میں نے نہیں دیکھا میں نے گلزار ہاں سر بات نہیں جی گلزار ہے مسجد کا دنیا چلیں ابھی آپ ایک اور ایک موقع اور ایک موقع ٹھیک ہے جی ایک مسجد ہی ہے میں نے آپ کو گلزارے ابھی میں دیکھا ہے مسجد یہ تو پھر کم سولی مانو چلے اب ہم بتا دیتے شہید مسجد اللہ شہید مسجد ہے کیا اچھا ہم کسوٹی کرتے ہیں شہید مسجد ہے ہی کہہ دیا مسجد تو ہے شہید مسجد یہ وہ عظیم مرکز ہے جہاں سے دعوت اسلامی کا کہہ سکتے ہیں کہ مدنی کام صحیح معنوں میں اٹھا عام سنت سے عوت اسلامی کا جب کام شروع ہوا تو آپ نور مسجد میں آپ امام تھے جی لیکن اس کے بعد اس کام کو عروج جس مسجد سے ملا وہ شہید مسجد کھڑا جا رہے ہیں اور میں اسی مسجد میں دعوت اسلامی کے میں وہ, وہ, وہ میری یادگار مسجد ہے جہاں میں پہلی مرتبہ جہاں میں نے امل سنت کی زیادت کی اور میں نے امل سنت سے بیٹھ کی کتنی دفعہ گیا کتنی بار گئے میں نمازی میں پڑھتا تھا تقریبا زہر اثر اور مغرب سینکڑوں بار تو ہو گیا نا پھر سچی سے زیادہ مرتا تھا رہائش وہیں تھی آپ کی اس میری میرا دفتر والے صاحب کا وہیں تھا اور میں وہیں میرا کام وہیں تھا آفس وہیں تھا پھر یہ نمازیں میں اکثر نمازیں یا تو میری شہید مسجد میں ہوتی تھی یا بعض نمازیں میری یا تو بسم اللہ مسجد میں ہوتی تھی کھارا در میں یا بعد نمازیں میری بخاری مسجد میں ہوتی تھی تین مسجدیں تھیں کبھی کبھی حضری مسجد دولا شاہ سبزوال رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے یہاں تو شہید مسجد ایسی مسجد ہے کہ دعوت اسلامی کا لٹریچر جہاں پہنچا ہوگا وہاں پہ شہید مسجد کا نام بھی پہنچا, پہنچا ہوگا بہت, بہت مشہور ہے تو میں جب مدنی ماحول کے قریب آیا تو ہر رسالے پہ جو ہے وہ شہید مسجد شہید مسجد کھا لیتا تھا تو شوق ہوا کہ دیکھنے جائیں اچھا وہی بابا امین سنت نماز وہی ادا فرماتے تھے اسر مغرب اور عشا تقریباً تین نمازیں تو امین سنت کی عموماً وہی ہوا کرتی تھی مکتر تو مدینہ اور تقریباً ہر چیز وہی تھی لیکن اس کے بعد پھر فیضان مدینہ اس کا زیر تعمیر بھی تھا پھر آہستہ آہستہ فیضان مدینہ کی تعمیر پوری ہوئی تقریباً جو تنظیمی جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ فیضان مدینہ منتقل وحطہ کا امید ہے سنج بھی اس علاقے سے یہاں آپ نے اپنی رہائش تبدیل کی اور اب یہ کہ ساری دنیا میں عالمی مدینہ مکتر فیضان مدینہ کی دھوم پڑی ہوئی ہے سبحان امیر اللہ سنت وہاں پہ ملاقات بھی فرمایا کرتے تھے یا؟ یادگار ہے ہزاروں اسلامی بھائیوں کے لیے یا لاکھوں اسلامی بھائیوں کے لیے یادگار جگہ آپ نے جب امیر رسنت سے ایک دفعہ آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے امیر رسنت سے اپنی محبت کا بتایا تھا کہ مجھے امیر السنت کی ذات سے محبت ہے ذات سے محبت کیوں ہے آپ کو کس سے کروں صفات سے آج کل لوگ صفات دیکھتے ہیں نا جیسے مثال طور معاشرے کے اندر اس سے بندے کو اچھا لگتا ہے, کیوں اچھا لگتا ہے جس چار صفات وہی چار صفات دیکھیں جس کا دیکھنا شریعت نے لازم کیا ہے عالم ہونا سعید عقیدہ سنی مسلمان ہونا فاسق کا معلین نہ ہونا اور سلسلہ بگر منقطع ہوئے نبی پاک سے مل جانا صلی اللہ علیہ وسلم جس جس چار چیزوں کو دیکھنے کی شریعت نے پابندی کی ہے وہ چار چیزیں اس کے بعد اور کیا دیکھوں تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جب پہلی زیارت امیر ال سنت کی شہید مسجد شہید مسجد میں کیا کیفیت تھی اس وقت اس وقت کو ایسی کیفیت کا نہیں تھا کیونکہ ایک تعارف تھا کہ یہ ہیں اور ہمارے اسلام بھائی تھے قاری عبدالرزاق وہ مجھے لے گئے تھے اور انہوں نے بیت کروا دی تھی تو اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ چونکہ میرا تقریباً آنا رہنا وہی تھا کون سے کی بات ہے نائنٹی یہ نائنٹی ون ماہر رمضان 1992, 1991 ماہ اکیانوے ماہر رمضان اچھا اس کے حوالے سے یہاں قدیم مسجد جو تھی وہ کیونکہ 2002 میں دو قدیم مسجد چودہ سو تیئیس میں نہیں تھے بعض اس کی تعمیر نہ آپ ماشاء اللہ میرے علیہ سنت سے بیعت ہوئے آپ کے مریدین میں شامل ہوئے اس کے بعد الحمدللہ للہ اور رجوت رقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطافہ مائی مزید عطا فرمائے بیعت اور طریقت اور شریعت پر بالخصوص آپ کے جو بیانات ہیں وہ بہت ساروں کے لیے مشہور راہ ہیں آج بھی اس کو سنے تو پیر کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے دیگر بیانات کی تاثیر اور ان کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں لیکن بالخصوص میں کہتا ہوں کہ شریعت و طریقت اور اس کے حوالے سے جو آپ کے بیانات ہیں اسی سے لوگوں میں ایک حد تک آپ کی پہچان ہوئی تھی یہ جو آپ کے بیانات کا سلسلہ تھا یہ کب اور کیوں شروع ہوا تھا اسی موضوع پر خاص اصل میں ایک قدرتی طور پہ شروع سے ہی قدرتی طور پہ کھیلیں اللہ تعالیٰ ہی یہ نعمت عطا کرتا ہے کہ امیر سنت کی ذات کی طرف رغبت رہی ماشید. ہر مریض کو پیر کی طرف رغبت ہوتی ہے صحیح. لیکن یہ کہ رغبت رہی اور ایسے اسباب اللہ تعالیٰ نے مجھے مہیا کیے اور ایک ایسی سہولیات اور ایک آسانیاں تھیں کہ میں مزید قریب ہونے کی کوشش کرتا رہا اور اس کی کوششیں کرتا رہا کہ میں نظر میں رہوں قریب رہوں ملتا رہوں دیکھتا رہوں صحیح. ساتھ رہتا رہوں اٹھتا رہوں بیٹھتا رہوں ہم نائنٹی ٹو میں جب حج پر پہنچے تھے تو میں نائنٹی ون میں مدری ماحول میں آیا تھا نائنٹی ٹو میں حج پر گئے تھے ابھی سنت کا قافلہ الگ تھا چل مدینہ کا ہمارا الگ تھا لیکن وہاں بھی, بھی یہی تھا کہ مکہ مکرمہ مدینہ موراوران میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر باپا کے گھر پہنچاتا تھا سبحان اللہ ایک رقبت ایک قدرتی طور پر رقبت تھی قدرتی طور پر ایک چیز تھی کہ وہ ایک اس طرف بار بار کھینچتے چلے جائیں تو یہ چیزیں ہوتی رہیں تو ایک تو یہ محبت کا ایک سلسلہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے ترقی بھی دے زوال نعمت سے اللہ بچا کر رکھے پھر یہ کہ کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح کے کچھ میرے معاملات دیکھے کہ دعوت اسلامی کو ترقی دینے اور دعوت اسلامی کو کئی مسائل سے بچانے میں پیر پیری موری نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر دعوت اسلامی کا یہ اتنا بڑا جو جہاز ہے شپ ہے یہ بہت بڑی شپ ہے دعوت اسلامی کی بہت بڑی شپ اس کو ایک امیجن کریں کہ یہ اتنی بڑی شپ ہے اس پر لکھا ہوا دعوت اسلامی اور اس کے اندر یہ لاکھوں پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں نا جو دعوت اسلامی والے ہیں لاکھوں پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسائل کا در... سمندر ہے اور یہ موجیں آ رہی ہوتی ہے مسائل کی یہ تو اس پہ بعدوں کا طفان آتا ہے ط آتا ہے نا تو جہاز یوں ہو رہا ہوتا ہے مگر جہاز اپنی جگہ جمع ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو لنگر ہے نا اینکر وہ زمین میں دھسا ہوا ہوتا ہے نا وہ جہاز کو پکڑ کر رکھتا ہے اور جہاز کو ان مسائل میں بہنے نہیں دیتا اور جو اعلی ہمتی اور اپنے کیپٹن پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جہاز میں بیٹھے رہتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں وہ کود پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہ یہ یہ جھولتا رہا ہے کئی دفعہ یہ پتہ ہے دعوت اسلامی والوں کو مگر یہ یہ جگہ جمع رہا کہ اس کے جمے ہوئے میں کا جو لنگر ہے نا میں کہتا یہ طریقت کا لنگر تھا یہ طریقت کا لنگر تھا کہ جس نے اس پوری تحریک جہاز کو بہنے نہیں دیا جمع کر رکھا یہ جلتا رہا ہے یہ تھا تو سمجھو کہ اس میں مسافر جو تھے نا ان کا ایک امتحان ہوتا تھا کہ یہ مطلب جہاز میں یا جہاز والے پر اس کے ان کو کتنا بھروسہ ہے تو بس کود پڑتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہوا ہو کہ کود پڑھتے کودتے تو وہ کود جاتے جہاز... تھوڑی دیر کے بعد تو طوفان یا وہ چیزیں وہ تھم جاتی ہیں اور جہاز برے ہموار انداز سے اپنی منزل مخصوص جس کو ہم کہتے ہیں کہ مدینے کی طرف رواں دواں رہتا ہے تو خود امام مفتی احمد یار کا نہیں اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ طریقت کا جو جہاز ہوتا ہے اس کا کیپٹن پیر ہوتا ہے بار بار پیرو پیر ہوتا ہے تو پیر پر آتی بھروسہ کرتا ہے میں نے کہا چار چیزیں دیکھنی ہے اس کے بعد کیا دیکھنے کی ضرورت ہے پیر بنانے سے پہلے آنکھ کھولی جاتی ہے مولانا پیر بنانے کے بعد آنکھ نہیں کھولی جاتی آنکھ کا کھولنا پیر بنانے سے پہلے کہ یہ چار شرح کیونکہ ہم دین اور اسلام کے پابند ہیں بالکل میں شریعت کے پابند ہیں نا تو میں شریعت ان چار چیزوں میں پیر بننے کے لیے ولی بھی ہونا شرط نہیں ولی ہونا بھی پیر بننے کے لیے شرط نہیں ہے یہ <tma> چار چیزیں جو اسلام و دین شراط کے طور پر رکھی ہیں حالت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہیں وہ چار چیزیں ہم نے دیکھ لیں یہ چار دیں دیکھی تو یہ پیر ہیں اب پیر ہے تو پیر سے محبت کرو سبحان اللہ میں چاہتا ہوں وہ جواب دیا ہے جو آپ نے مجھے وقت جواب دیا تھا وہ جواب یہ ہے کہ خصوصیات جو ہے نا وہ وری کرتی ہیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں کبھی ایک خصوصیت ہے کبھی دوسری خصوصیت ہے ایک کا غلبہ ہوتا ہے ایک غلبہ ہوتا ہے کہ کمی آتی ہے اب کوئی کس مطلب کہ خصوصیت رکھتا ہوگا کہ یار املس کبھی اوپر رنگین کپڑا پہنتے ہی نہیں ہے اس لیے میں محبت کرتا ہوں تو اب آپ کیا کرے گا وہ آپ تو بھی رنگین جبا پہن رہے ہیں یا یہ تو رنگین جبا پہن لیا یار یہ کیا ہوا آپ محبت کچی محبت کی وہ رکھتے ہو اس وجود سے محبت کریں جس سے اس کے ساتھ رہنا ہے ختم ہو گئے یہ رنگین کپڑے بھی پہن لینا تب ہی اپنے کو اچھے لگیں گے سلحان اللہ یہ جو بھی کر لینا اچھے لگیں گے کیونکہ میں ان کے پیچھے ہوں تو یہ جہاں بھی جائیں گے اچھے لگیں گے یہ جو یہ جو عادت اختیار کریں گے نا اچھے لگیں گے میں اگر عادت سے محبت کروں گا عادت اس وجود کا غیر ہے میں پتہ نہیں سمجھا عادت تو وجود کا غیر ہے وہ وجود کا وہ نہیں ہے حصہ نہیں ہے تو وجود کے میں وجود کے غیر میں محبت کروں یہ زیادہ اچھا کہ میں اس کے حصے اس وجوہ سے محبت کروں یہ اچھا کیا بات ہے اور ہمیں محبت اس لیے ہے کیونکہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے رستے پر چلا رہے ہیں بھائی چار شرائے نا اسی میں سب آ جاتا ہے کیا بات ہے آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں ہم سب چل رہے ہیں اتنے عقلمند اتنے پڑھ لکھے اتنے باشعور ہونے کے بعد آنکھیں بند کر کے میں ان تینوں چیزوں کو بلیو ہی نہیں کرتا کہ میں اتنا عقلمند ہوں اتنا پڑھا لکھا اتنا باشعور ہوں کا آپ مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ بلاتے ہیں میں یہاں پہ عرض کروں کہ ہم اتنا سوچ کر آتے ہیں پورے پورے دن سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے نا یہ سوال کریں گے اور پھر اس کا جواب آئے گا یوں ہوگا وہ ہوگا موضوع بناتے ہیں ہم اور نگرانی شروع آتے ہیں دو جملے کہتے ہیں ہمارا سارا جو ہے نا وہ کتاب سے چوپٹ ہو جاتا ہے تھوڑا خیال کیا آپ جب بیٹھتے ہیں مشورہ کرتے مجھے بٹھا لیا کرے جو روائیں جی آگے بڑھے امیر اللہ سنت دامت برکاتم العالیہ کی آپ نے بہت صحبت پائی انفرادی طور پہ بھی کافی صحبتیں ملتی ہیں اور امیر اللہ سنت دامت برکاتم الالیہ کی ویسے تو ہر بات ہی خاص ہے لیکن آپ کے نزدیک کوئی خاص بات ہو نا ہم چار کو بھی پتہ لگے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک کوئی ایک چیز بیان کریے جیسے مکتب میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے کتاب گھر میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے میں نے تو <تصح> آج تک کتاب گھر دیکھا ہی نہیں ہے آپ کو وہاں بھی جانے کا موقع جو ہے ملتا ہے ایک خاص بتاؤں گا کیا میرے میرے پیر کی ایسی ذات ہے کہ ان میں کوئی ایک ایسی چیز یہ نہیں جو ایک ہی خاص ہو یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ ان میں کوئی ایک خصوصیت نہیں ایسی نہیں ہے ایک ہوتا ہے سو ایک جو ہے نا سب پر بتا دینا جی جو عام طور پہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا سمیر مدنی لاکرے میں ہیں تو وہ جو اس وقت وہ گفتگو ہو رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے اسکرین پر ہے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے تو بالکل سفر و حضر میں ساتھ رہے ہیں آپ سفر میں بھی ساتھ تین میں بھی سفر کیا ہے گاڑی میں بھی میرے سندر کے ساتھ سفر کرتے مدین جنگ ناظرین بھی دیکھتے ہیں اور آپ تو بالکل وہ بھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ریکارڈ نہیں بھی ہو رہی ہوتی کچھ پوچ... تو ایسا بتائیں جو سکرین پر محب محب آیا پبلک سے زیادہ اکیلے میں زیادہ خوف خدا والے نظر آتے اللہ وقت خوفا بھر جاتا ہے تنہائی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا فیصلہ کیا بات بیان کی ہے سبحان اللہ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اور طریقے سے ہوتے ہیں اور حلوت اور طرح لوگوں میں جو تقبیر کا انداز ہے نا پیچھے اس سے زیادہ سخت ہے عوام میں وہ شدت والا انداز آتا ہی نہیں ہے کہ جس کو لوگ ہزم نہ کر سکیں اور اندر اس سے زیادہ شدت ہے اللہ اکبر میں بھی آکا کی امت کے لیے آسانی ہے خوف خدا علما نے اس کو جو ہے اوساف کا جامع فرمائے وقت یہ جتنا بڑھے گا اتنے آپ کے ہلکے تمام چیزوں میں اضافہ ہوگا ماشاءاللہ ماشاء بھائی جی جزاک اللہ آپ نے اجازت دی آئیے پھر آپ کو مزید کال سناتے ہیں سب اور جوابات لیتے ہیں جی سنائیے کون السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد آتاری زیاکورت سے عرض کر رہا ہوں نگرانے شورا کے جو مدنی پھول ہیں اس روشنی میں میں ان سب کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرا دل دکھایا یا کچھ عرج مرج کیا یا کچھ ایسا معاملہ کیا جسے حق تلفی ہوئی میں معاف کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موالیکم السلام, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور بلند وبرکاتہ صافران آمین جی اگلی کو مزی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مارشبہ نگران شورا کی مرحبا الحمدللہ میں نے تھوڑی دیر پہلے واٹس ایپ کیا تھا اس میں عرض کی تھی کہ میری بچوں کی امی سے میں نے معافی مانگی الحمدللہ وہ اپنی امی کے گھر پہ ہیں اور نے الحمدللہ مدنی چینل پر لباس میں حاضر ہوں یہ سلسلہ دیکھ رہی ہیں الحمدللہ انہوں نے مجھے فوراً فون کیا اور انہوں نے کہا میں نے آپ کو دل سے معاف کیا حمد عمران اتاری پاک فاروقی کی ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ میں ایسی محبت کائمت کا فرمائے اور آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ مولا علی اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا کی محبتوں کا صدقہ عطا فرمائے اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ جواب آیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا ایک شوہر کو یہ توقع ہوتی ہے کہ جواب یہ آئے گا آگے سے میرے بچوں کی امی کی طرف سے کہ آپ کو معافی کی کیا ضرورت ہے آپ تو میرے سرتاج ہیں میری آنکھوں کے نور ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی یہ جواب آنے کی توقع ہوا کرتی ہیں لیکن یہ جواب آ جانا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا یہ تھوڑا سا وہ عجیب سا نہیں لگتا معاملے کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاملہ کیا ہوگا جب ان کو برا نہیں لگا تو اپنے کو کیا ضرورت ہے برا لگانے کی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ خوش ہو گئے انہوں نے خوش ہو کر ہمیں فون کر دیا کہ یوں ہوا ہے تو ڈولا لگا ہوگا تو کو کال کر کے بتا دے ہی نہیں کہ یار یہ کون سا طریقہ معاف کرنے کا نہیں نہیں سلو بھی ہو گئی اور ماشاء اللہ آپ کی بی بی راضی تو کیا کرے گا جب یہ دونوں ملنا چاہیں نا تو ان کو ملنے دیا کر یہ بڑے بڑے جو ہے نا بیچ میں ٹانگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب بی بی ملنا چاہتے ہیں نا تو بعدوں کا بڑے ایسی دیوار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ بڑوں کی انا ہوتی ہے اور یہ بچوں کو آپس میں ملنا ہوتا بچے بڑوں کی بھیڑ چڑھ رہے ہوتے ہیں ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس جو ہے کچھ نہیں جا رہی ہوتی نہ کیا یار آپ کہاں سے کیا لاتے ہو یار ابھی اسکرین پر بھی کچھ آ رہا ہے آپ بھی کائم دائم ہو جائیں جی دکھائیں جی سکین پر سبحان اللہ اللہ مکمل کیجیے بڑا اردو میں لیا کر اکبر بھائی ہم جو اردو آتی ہے میرے کو یہ انگلش میں کیوں لاتے ہو یار ہوتی ہے کو ہیں بیان بھی کر لیتے ہیں بھی سنا لیتے ہیں سلام کوئی ہنٹ ونٹ دے دیا کریں کہ نہیں کوئی کوئی ہنٹ ونٹ نہیں جی نہ ہنٹ ہے نہ ونٹ ہے بتا اس کو کیا الفاپیٹ مکمل کریں اس کو چار غلطیوں کی گنجائش دو تین چار تو ٹانچ جی آج بھی یہی ہے پچھلی دفعہ یہی تھا ایم صحیح ایم ایم ہانڈی ایم ہے اس میں ایم M. M. M. M. M. جی او ہو ہو شروح میں آ گیا پہنچ گیا جی چلے تو میرا اس نے سر میں صحیح نہیں پہنچا اپنی راتیں شرا دیکھتے ہیں جی ایک تو درست ہو گیا جی ایم ڈی ایم ڈی جی ڈی ہے اس میں او ہو گلتی ہو گئی ہے جی پچھلی دفعہ تین گلتیاں چار گلتوں کی گنجائش رکھی ہے جی ڈی تو نہیں ہے اس میں جی میں بھی وہی سوچ رہا تھا شاید ڈی ہوگا اس میں لیکن ڈی نہیں واہ سبحان اللہ جی ازور گھڑی بھی چونکہ چرا دیں گے ورنہ یہ تو یوں ہی ٹائم جو وہ چلتا رہے گا گھڑی کا لنگر ڈالیں گے سیگمنٹ کو آگے جہاز جھولتا نہ رہے یہ بھی اس کو بھی تھوڑا رکھنا نا جی ہموار جی ازور بتا بھی رہے ہیں سرکار گھڑی لگائے جی یہاں گھڑی ہمارے ایم سی آر والے پی سی آر والے جو بھی لگاتے اللہ ان کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے واپس ہاں جی بڑا غور کر لیا ہے آپ نے ٹائم ختم ہونے پر غلطی خود بخود وہاں ڈسپلے کر دی جائے گی غلطی کاؤنٹ ہو جائے گی M بھی ہے اور اے بھی ہے ڈی نہیں ہے اس میں کافی سارے سب کے اللہ کے ہے اس میں کے تو ہے جی کے ہے لگ گیا آخر ہاں جی شرائیں جی اگلی گھڑی جی ایم بھی ہو گیا اے بھی ہو گیا کے بھی ہو گیا ڈی نہیں ہے اس میں ایس ایس ایس ہے جی اس میں ایسا ضروری نہیں ہے پورے کرنا آپ پہلے بھی بتا سکتے پہلے ہی لکھا ہوا ہے اچھا چلے اس میں دوسرا ہے دوسرا ہے نہیں ہے جاتے جاتے گاڑی ٹران لے گی اللہ اللہ آئی آئی آئے ہے اس میں مسواک مسواک سبحان اللہ فیضان سبحان جا جا اللہ مسواکیں لگی ہوئی اور پیرو کی مسوک ہے پیرو کی مسواک کیوں آ کے پاس بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مسواک زیادہ پسند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کریں اس اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے اور بسبا کے آدھی کو مرتے وقت اللہ مزید مناسب کو شامل کرتے ہیں جی عمران بھائی جی کال سنا دیں بالکل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نگرانی شرا کو میں بارمبار دیتا ہوں جو اکثر سلسلہ انہوں نے چلایا ہوا ہے ماشاءاللہ میرے دل کے اندر کافی دنوں سے ہم میری اور گھر والوں کا جھگڑا چل رہا تھا الحمدللہ للہ نگرانی کی بات میں نے سنی ہے ان کے بات سننے کے میں لبے ایسا ہوا اپنے گھر والوں کو معاف کرتا ہوں امید ہے وہ بھی مجھے معاف کر دیں گی ان شاء اللہ ابھی وہ گھر پہ موجود نہیں ہیں انشاءاللہ ان شاء جیسی آتی ہے ہم آپس میں معافی اور تلافی کر کے ان شاء اللہ ہم لبے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام, السلام, السلام ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جی بڑی بہاریں ہیں آپ کے بیان کی آئے اچھا تاثرات, تاثرات ہیں انہوں نے جی یہ کہا نا کہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اس جملے کے ساتھ لفظ ماشاءاللہ تو اچھا نہیں لگتا کال کے دوران ایک تو وہ تحسین فرما رہے ہیں اور تحسین کرتے کرتے ماشاء ماشاءاللہ دی کہہ دیا اور آگ کا جملہ وہ کوما لگانا بول رہے جی اللہ تعالیٰ مزید برکت اللہ لگ بھگ یہ کچھ ہمارے پاس تاثرات بھی ہیں کچھ سوالات بھی ہیں اس میں کہ کوئی معافی مانگنے پر بھی معاف نہ کرے اور بولے کہ نہ میں معاف کروں گا نہ میرا اللہ معاف کرے گا اللہ اس کے لیے کیا حکم دوسرا جملہ تو ضرورت ہے اللہ یہ باقی ہے ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے دخل اندازی کر رہا ہے اور اب کہہ نا میں معاف کروں گا تو یہ بھی بیکار کی ضد ہے اچھے اچھے لوگ معاف کر دیتے ہیں دیتے مطلب بندہ اس کو پتہ نہیں کس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا جا جو کرنا کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنے والا اتنا پسند آ جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دے کہ وہ اعلی مقام پر آ جائے اور نہ معاف کرنے والے کو ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دے کہ وہ پھر ہو بھی جاتا ہے معافی مانگنے سے اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو تو پھر پتہ چلے گا کہ معاف نہ کرنے کا کیا ہوتا ہے لہذا جب بھی کوئی معافی مانگنے آئے اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو معاف کر دینا چاہیے مرحبا مدنی چینل کا ہر سلسلہ مدینہ مدینہ ہے اس کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے میرا نگرانی شرح سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بار بار دل توڑتا ہے بار بار معافی مانگتا رہے تو کیا کریں چلو اگر ایک عادت بری ہے تو دوسری عادت اچھی بھی تو ہے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو توڑتے چلے جاتے ہیں ان کو جوڑنا یا معافی مانگنا آتا ہی نہیں ہے آپ دعا کریں اور اس کی اچھے ماحول میں اصلاح کریں کہ یار یہ کو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نا آپ معافی بھی مانگتے ہو لیکن بار بار آپ دل بھی دکھاتے رہتے ہو تو یوں اصلاح کرتے رہیں و ذکر فن ذکر تنفا علمد اور سمجھاؤ کے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے جھگڑا نہ کریں لڑے نہیں دشمنی نہ کرے, کا سلسلہ جاری رکھیں نہ بھی اگر اللہ کی رضا پیشے نظر رہی تو آپ کو سمجھانے کا سوبھاؤ تو ملے گا نا نگرانی شورا آپ سے نہ سننی ہے کا میں نے پایا آہے آہے آہے آہے آہے آہ. وا... بات ہے. اللہ مو یہ یہ مو کے مدنی محفل جو محفل مدینہ اس میں آپ نے سنایا تھا محفل مدینہ ایک میں نے سنی تھی اس میں بھی سنایا تھا سلمان میں بہت پرانے ہیں آپ ماشاءاللہ چل مدینہ والی میں ابھی یہ بھی سنا ابھی ایک میں پہلا میں نے ہمارے اسلام بھائی کو ریکارڈ وہ اسے بھیجا دل کر رہا تھا تو میں نے واٹس ایپ پر بھیج دیا تھا میں اس کے اشیاء سے سنا تو پھر یہ بھی سناتی تھی چلے مرحبہ بیچ سے سنا تو من کا بتا جہاں سے آپ شروع کرے سارا آ جب پکاریں گے یا وجد میں آئے گا سارا لال جب جب پکاریں گے, گے, گے یا جلوا اسی میں دکھا دو پر نگاہ جمی ہیں فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عصی یہ جذبات دیکھ پر کو عدیب اب جھکا لو جالیوں پر نگاہیں جمی جمی تصور میں جالیوں پر نگاہیں جمی میں یہ پاکی میں کب آپ ادیب رائے پوری حساب میں لکھی تھی اللہ تو یہ آج یاد اللہ آ رہی تھی مجھے یہ بہت سبحان, بہت سبحان اللہ تو ہمارے بغداد شریف ہیں اسلام میں تو ان کو میں نے اسے ریکارڈ کر کے بھیج دی تھی سبحان اللہ چلیے میں حق نے حق یا سایا میرے نے کرن فرمایا پھر میں دین کا بلاوایا پھر مدی کا بلاوا آٹ باالو تو چلو کئ ئیناہ ت سناران تو چلو سیدی صیہ ئی انتا خھھ ان کی راہ میںہئی نہ میرا ان کی, کی رحمت مرمر مہینہ میرا کیسے ڈوبے گا سفی میرا کیسے ڈوبے گا سفین میرا, میرا دیکھ لو, لو چی کے کے نام اپنی, اپنی بنا لو تو چلو سید سید کیا یہ عالم ہوتا ہوگا محروز بھائی اندازہ لگائیں ایکسائٹمنٹ بھی اس سے بڑھتی ہے چرم مدینہ کا قافلہ شیخ طریقت ہوتے اور وہ جنہوں نے قافلہ دیکھا ہوا چل مدینہ کا اور دیوانوں کی کیا سڑپ ہوتی تھی وہ بھی سبحان اللہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا تغیبہ اور مکہ پاک سے الفت میں بھی انشاءاللہ اللہ بڑھوتری ہوتی رہے گی ان مدینہ کے قافلے میں شرکت کے لیے ہمارے اسلام بھی کیسے تڑپ تڑپ کر رویا کرتے تھے جامعہ کے اللہ اللہ جامعہ کے طالب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علم کہ ایسی تڑپ اور ایسا رونا ان کا جیسے عشق, عشق جمع کیے جاتے تھے بھائیوں کو دھجیاں دی جاتی تھیں کپڑے کی اور بعض خوش نصیب چھوٹی چھوٹی بوتلیں لے جاتے تھے اور وہ دھجیاں اشک عشق سے تر کر کے دی جاتی تھیں کہ مدینے کی یاد میں رو کر ان دھجیوں سے آنسو پہنچ کر ہمیں دینا مدینے لے جائیں گے اور اشک عشق بھر کے دیتے تھے اتنی اتنی بوتلیں اسلام بھائی آنسوؤں کی بھر کے دیا کرتے تھے اللہ یہ امیر سنت کا ایک حادثہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو اور اس وقت اس اس معاشرے میں بسنے والوں کو مدینے کی محبت میں رونے کا ایک نیا انداز ہے میں نہیں کہتا کہ اس سے پہلے کو مدینے کی محبت میں نہیں روتا ہے روتے تھے لیکن ایک بڑا منفرد اور بڑا خوبصورت اور بڑا ہی عمدہ اور بھرپور انداز اگر کسی نے اس صدی میں اگر کسی نے دیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ سنت اللہ اپنی باہر آ گئی وہ اپنا مقام رکھتے ہیں میں صحیح فرما رہے ہیں سبحان اللہ مزید لیکن ناظرین سلسلہ لگ بھگ جاری وہ ساری ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی آنا ہے آپ پچھلی دفعہ تو مزار شریف دیکھ کر پہنچ گئے تھے ابھی ٹائم آگے جاتا جائے گا اس کے سیگمنٹس کے اندر جو ہے وہ ٹفنس جو ہے وہ آتی جائے گی یہ آج آپ ذرا ڈھونڈے دکھائیں جی آج کیا دکھا رہے ہیں اسکرین پر دکھائیں نگانے شورا سے کیا پوچھنا ہے ہم نے وہی والا مزار ہے اسی پہ پوچھنا ہے جی جو بھی ہے یہ تو آگے کی بات ہے نا سنیں صحیح ایک دو تین چار پانچ چھ ڈبے ہیں یہ ان میں سے دو خالی ہیں ایک میں اشارہ ہے اور باقی جو ہے نا پکچر. اس میں پکچر کا وہ حصہ ہے جس سے آپ پہنچ سکتے ہیں اور تین غلطیاں کر سکتے ہیں اب آپ بتائیں کیا اس کا نظام کرنا ہے کون سا ڈبا کھلے گا بھوسپا کا مہینہ نیلا کھول دیں تین آپشن میں پہنچنا ہے تین جی بھوسپا کا مہینہ نیلا کھول کھولدین جی کھولیں جی نیلا دو نمبر دو نمبر دو ڈبے کے پیچھے کیا ہے خالی ہوگا نہیں نہیں خالی نہیں ہے جی خالی اللہ اگین باہ دیکھ جی چلو گوشت کے نمبر گلر میں گئے تو دوبارہ کوشش کا تو مزہ ملا سبحان اللہ کوشش مزہ ملا چار اسلامی بھائیوں کو مدد بھی مل گئی ہے ٹھیک ہے جی جی تو کرنا کیا یہ مجھے کیا کرنا تھا آپ کو بس پہنچنے یہ مزاج تصویر کا جیسے ہم ہٹاتے تھے نا ایک ایک کر کے اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ کون سا ہٹواتے ہیں چلے ہو گیا اللہ ایک ہے سبحان اللہ ایک کھول دیں ایک نمبر اللہ ایک ہے ایک نمبر جی او ہے ٹرائی اگین کیوں یہ تو آگے کیا ہوا تصویر آ کے اچھا یہ آ جی آ ٹھیک ہے جی یہ ہے جی اس کو اتنا ہی رہے گا یہ بتائیں ہے کیا یہ آپ نے پوری اسکرین پر نہیں لے سکتے نہیں نہیں لینا نا ہم نے نہیں لینا یہ نہیں آئے گا پوری سکرین پہ یہ ٹھیک ہے یہ ایک تو ہو گیا ایک یہ دیکھ چکے ہیں آگے چلے پھر پاک کے پانچ پانچواں نمبر لے لیں پانچواں نمبر جی پانچواں نمبر اللہ پانچ نمبر کے پیچھے کیا ہے یہ بھی ایک اشارہ ہے سبحان اللہ پیرا والا دکھائے وہ آپ دکھا چکے نا دوبارہ دکھائیں آگے دکھانا دوبارہ لک فارورڈ بی فارورڈ یہ تھوڑی چلتا ہے ہم یوں ہی چلائیں گے جی بھائی پہلا نمبر بھی دکھا دو یار ایسا نہیں کرو اس کی مانتے رہو گے میری تو مان رہ تھوڑی سی وہ پتہ چلے گا نا پتا ہی تو چلانا ہے آپ کو یہی تو بتانا ہے ٹھیک ہے بھائی خاجا کی چھٹی کا چھ نمبر کھول کھولنا جی کھولیں جی چھ نمبر کھولیں دو ہو گئے نا تین ہو گئے اچھا تین, تین آپشن تھے ہاں جی تین آپشن تو آپ نے لے لی تینوں استعمال کر لیا بتائیں کہاں پہنچنا ہے کہاں ہے کیا ہے یہ ہماری مراد ہے ایک ہنٹ تو میں دے چکا مفتگو کے اندر ہے تو مزاح تھی وہ تو میں بتا چکا آپ کس کا مزہ ہے یہ بتا دیں اچھا مجھے پتا کس کا مزار ہے مجھے یہ دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا hmm. چھٹا بھی کھول رہے ہیں چھٹا کھول رہے کھل گیا ہے. بھا جی بھا. بندہ بیٹھا بھائی لگ رہے دی. आ, یہ دیوار دکھا رہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی سلوان میں نگرانی شروع گئے, نہیں آپ hmm? یہاں گئے ہو بتائیں گے آپ تھوڑا سچا گئے ہو سکتا ہے نہ بھی گئے ہو زیادہ چاہتی ہے کہ گئے, ہو گئے ہوں عبداللہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ جی رہے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے سبحان اللہ جواب درست ہے کیا بات ہے مگر آپ کی اطلاع کے عرصے کہ یہ مزار شریف کا اندازہ بدل چکا ہے یہ پرانی امیجز ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے تو پرانا دیکھا ہی ہوگا نا میں نے دیکھا سبحان اللہ ٹھیک ہے آپ گھونٹ گئے مقصود مطلوب حاصل ہو گیا کام ہو گیا بس ٹھیک ہے جی اللہ مقصود مطلوب ٹھیک ہے مرحبا ماشاءاللہ کچھ کال کو مزید شامل کر لیتے ہیں پھر اگلے سیگمنٹ ضرور بھی آئیں گے فوری جواب آج ابتراف فوری جواب کی جانب سیدھی جانے میں کیوں آ گئے جی میں جب پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا سیدھی دفعہ شروع کریں گے سیدھا تو بدلنے سے رہے میں الٹیا کی طرف آ جاتا ہوں نہیں ہماری طرف یہ آ یہ سبحان اللہ ادھر مرضی بیٹھے ہیں جی آپ سبحان اللہ صدر جہاں بھی ہو صدر ہی رہتا ہے کیا بات جی ماشاء اللہ دونوں جواب دیے جی مدنی کسوٹی پر تو نہیں لیکن دوشارے پر پہنچ گئے تم یا مسجد میں ایسا نہیں کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تینوں کے جواب ہو گئے جی مرحبا فوری جواب کی ابتدا کرنے سے پہلے میں کروں اگر آپ اجازت جی دے تو فوری جواب کی میں فوری ہی ہی جواب, ہی ہی ہی جواب سے پہلے کچھ کال دو کال سے دے دیتے جی ہیں ٹھیک ہے میرا دلچارہ میں کروں ابتدا ضرور کال چلا دیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد عقیل شریفتاری راوٹ پنڈی سے رہا ہوں لب بیک میں حاضر ہوں ماشاء اللہ بہت پیارا ایک سلسلہ ہے جس میں نگرانی شعرا سے بہت ہی زبردست سوال اور نگرانی شعرا کے الحمد للہ جو جوابات ہوتے ہیں مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ نگران شعرا کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور میرے شخت ترقت امید علیہ سنت دعمت برکات ملالیہ کے فیضان کو جس طرح یہ عام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں علم میں عمر میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں تافرمائے نگرانی شعرا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اس مزید مذاکرے میں جو سوال ہوا یہ معذرت کے ساتھ کے جس میں ایک اسلامی بھائی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں نگران شورا بننا چاہتا ہوں تو نگران شورا بن کے کام کرنا چاہتا ہوں تو حساب اس وقت بحثیت انسان قلبی کیفیت کیا تھی اور جب امیر سنت دامت برکات ملالیہ نے آپ کے بارے میں مدنی پھول الرشاد فرمائے کہ حاجی عمران کی جانے بہت مضبوط ہیں اس وقت قلبی کیفیت کیا تھی اس پر کچھ مدنی پھول الرشاد فرما دیں اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی میں امیر کی غلامی میں سقامت رسیف فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <ترجم> وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے سوال پر کوئی سچ کوئی ایسی چیز تھی نہیں فیلنگ نہیں تھی جس کو نیگیٹو فیلنگ کہتے ہیں تو جو تھا یہ سلمان بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت پہ ان کو پتا ہے تو اسی کو فیلنگ تو تھی نہیں اور حقیقت یہ کہ امیر سنت کا یہ جو کلام آپ نے کہہ رہے ہیں کہ عمران اس طرح کی جو جڑے مضبوط تو حقیقت یہ میں نے سنا ہی نہیں تھا یہ جملہ آپ شیر ہے میں نے سنا بھی نہیں تھا ان کو پتا ہے کہ جڑ کہاں تک ہے میرے کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ پیر ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کتنی جڑیں ہوتی ہیں اصل تو ہوئے کہ پیر کی رضا اور پیر کی خوشتودی رسیب ہے نا تو صحیح ہے ورنہ جس ذمہ داری پر بھی آپ ہوں اگر آپ کا پیر آپ سے مطمئن نہیں ہے تو وہ ذمہ داری آپ کو فائدہ نہیں دے گی اور آپ کسی ذمہ داری پر بھی نہیں ہے نا آپ کا پیر آپ مطمئن ہے تو بلے بلے سمپل سی بات یہ ہے تو ایسی کوئی فیلنگ تھی نہیں ہے سچ کہ جو, جو میں آپ اس سے پوچھ رہے ہیں اس ٹائم پر جو میں اپنے اندر جو کیفیت پا رہا تھا ایک بلکہ ایک سمجھے کہ میرے نزدیک ایک نارمل سا ایک ماحول تھا البتہ میرے سنت نے جو کلیمات کہے وہ میں نے کافی سنی بھی ضائع جب بھی آپ کو کوئی آپ پر اپنے اطمینان کا یا آپ کے کوئی اچھے آپ کے بارے میں کلیمات کہے گا تو فطری تو پر نیچلی تو پر آپ کو اسے خوشی, خوشی نصیب ہوگی یہ ایک نیچرلی چیز ہے اللہ ہم سب کو استقامت دے حضرت. میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں ایک, ایک میں خود اپنے اندر ایک چیز چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا پیر صاحب کے ساتھ میں ایسا رہوں اور پیر صاحب میرے بارے میں اتنے وہ رہے کہتے کہ فری کہ مثال کے طور پر میں پیر صاحب کے کمرے میں کھڑا ہوں مکتب میں اور پیر صاحب سے بات ہو رہی ہے اور مجھے پیر صاحب کہنا یار عمران اب جاؤ نا یا میرے کو سونا یار یار عمران اب جاؤ نا میرے کو کام کرنا ہے یار نہیں یار امران بعد میں آنا یار میں بعد میں بات کریں گے میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا رہوں کہ مجھے پیر صاحب یہ کہیں یہ کہہ سکے کیا کہ نہیں یار عمران آج... یار میں اب سو رہا ہوں آپ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو اس کو بولو ابھی نہیں آیا یہ کیونکہ اس میں اتنی اپنایت ہے اور اس میں اتنی محبت ہے اور اس میں اتنا اعتماد اور اطمینان ہے کہ سمجھے کہ یہ مرید کی معراج ہے کہ پیر کو اس کو ہاں بولنے میں نہ بولنے میں بلانے میں نہ بولا کسی بھی جگہ پیر کہیں بھی جھجھک میں نہ ہو مرید کے لیے نا پیر کہیں بھی جھجک نہ ہو پیر کو یار اس سے یہ بولوں گا اس کو کچھ برا تو نہیں لگ جائے گا ایک تو تقوی خوف خدا والی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی دل آزاری سے یا اس کی اس کو محسوس نہ ہو اس سے ڈرتا ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ مرید کے معاملے میں یار اس کو برا تو نہیں لگ جائے گا اب ہوتا رہا جیسے کہ باپ اب بیٹا آپ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور آپ کو دیر ہو رہی ہے آپ کیا بیٹا یار بعد میں بات کریں گے لیکن آپ کو باہر کا آدمی آ تو بول نہیں سکو گے یار بعد میں بات کریں گے تو بیٹے کے ساتھ اتنی اپنا ہوتی ہے اور بیٹے کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اس کو ہم بول سکتے ہیں بیٹا مجھے دیر ہو رہی ہے مجھے جانا ہے بلو بلو بلو بیٹا کیا بات ہے چلو بعد میں آنا چلو بعد میں آنا یہ, یہ ہو جائے پیر کو اپنے مریض کے ساتھ اور پیر اتنا فری اپنے مریض سے بات کر لے اور مریض کو مزہ آ جائے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بعد میں آتا ہوں رہتا ہوں آرام کر لو لکھ لو لکھ لو یو یو کر کے یہ بھی چلا جائے وہ بھی آ جائے نیکسٹ ٹائم یو ایسا ہو جائے نا تو مطلب سمجھو کہ مزے کو مزہ آ جائے یار پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا ہوتا بھی کیا بات مزہ آتا ہے تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے مطلب ایسا ہوتا رہے کائم رہے ایسا ہوتا رہے کائم رہے اور ہو سکتا ہے کہ ایسا کبھی نہ بھی ہوتا کہ میں کھڑا ہوں بات کر رہا ہوں اور یہ چاہتے ہوں کہ یار میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا میں کچھ اور کام کرنا چاہتا ہوں میں عمران کو کیسے بات, بات ہوتا ہے سر مربت ضرف ہوتا ہے انسان میں आ, تو یہ ہوتا ہے بعضوں کا تو آدمی کو اس ٹائم پر ہے نا باڈی لینگویج کو سمجھ آنا چاہیے کہ لگتا ہے کہ اور یہ ہونا چاہیے اتنی فیس ٹڈنگ ہونی چاہیے آپ کو جس سے محبت کرتے ہیں اس کی فیس ایڈنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس اور میری جو اپنی آبزرویشن ہے امیر سنت کا جو چہرہ ہے نا یہ میرے سنت کی شخصیتی کتاب ہے وہ آپ کی جو فیلنگس ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہی آپ نے پڑھا ہوا کہ آپ کے چہرے مبارکہ سے آپ کے چیزیں ظاہر ہو جاتی تھی تو آپ میرے آ, یہ بات چیزوں کا میں خلاصہ کر رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مطالعہ جو ہے نا کہ آپ کا چہرہ مبارک متغیر, हो متغیر हो ہو جاتا تھا اور آثار آس ظاہر ہو جاتے تھے چیزوں کے اور کوئی خوشی ملتی تھی تو چہرہ چمک دمک اور مزید میں آ جاتی تھی تو ایسے ہی پیر صاحب کے لیے بھی سا ہوتا ہے کہ بری جب بیٹھے نا تو پیر صاحب کی کتاب پڑھتا رہے کہ پیر صاحب اس کو کیا چاہتے ہیں پیر صاحب اس کو کیا سوچ رہے ہوں گے اس طرح کے کرتا رہے مزہ آتا ہے یار بھائی یار یقین مانے میں پی سی آر میں مجھے سارت ملتی ہے مدن چنکی ناظرین کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے واٹس اپ کے ذریعے سے جو میسجز آ رہے ہوتے ہیں ان کا اسپوکس پرسن جو مجھے بننے کی سارت ملتی رہتی ہے لیکانےشورا کے ساتھ ہی وہ کسی ہوتی ہے میں بیٹھا ہوتا ہوں حکما یہاں پر جمع تھے یعنی حکیم اسلائی بھائیوں کی مجلس کا مدنی تھا اس شعبے کی شرکت تھی مدنی بغدادی کسوٹی کی جب بات ہوئی تو امیر نے فرمایا ہاں جی پہنچے تو نگانے شورا نے مجھے جواب بتا دیا کہا یہ جواب ہے میں اس سے حیران ہوا اور یعنی ابھی امیر سنت نے پہلا بغدادی کسوٹی جی صرف بغدادی کسوٹی کہا تھا اور نگانے شورا نے اس کا نام شخصیت کا بتایا تھا اور باقی درست جگہ جب وہ پہنچے تو نام وہی تھا حکیم لکمات رحمتہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام تھا تو اللہ so تعالیٰ ہمیں بھی اس کا فضان عطا فرمائے یعنی اپنے پیر سے ایک اتنی عبارکی ہے اور مستی اتنی کیمسٹری میچ کرتی ہے اللہ ہمیں بھی مرید کے لیے جائے مرید کو پیر کی معرفت ہونی چاہیے واہ مرید کو مرید اور کس کو ہوگا پیر کو مرید کی معرفت ہوگی پیر کو تو ہوتی ہے اس طرف کیوں ہم کہہ رہے ہیں پیر مرید کے معرفت کرے نہیں وہ تو جانتے ہی ہے نا پیر تو جانتا ہی ہے مرید کو چاہیے کہ پیر کی معرفت پیر کی پہچان اور پیر سے وہ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرے ماشاء مہرور بھائی فوری جواب والا سیگمنٹ ہے آپ کے آپ کا جی چاہ رہا ہے جی یہ کاپی پینسل آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں کیوں اس کا مجھے آپ اصول بھائی اکبر بھائی مجھے اصول آپ کے لبے گھسلے کی پولیسیاں لکھ کر دیتے ہیں یہ بیٹھے بیٹھے یہاں پولیسیاں بنا دیتے ہیں یہی تو کمال ہے ہمارا سلمان ہمارے پاس اب یہ ہے کہ ہم سوالات کی طرف آ جائیں اگر بالکل بالکل کریں کریں کریں چار سوالات ہیں چاروں آپ نے پہلے سننے اور پھر اکٹھا ان چاروں کا جواب آپ نے ایک ساتھ لکھنا ہے چلے اللہ اللہ آسانی اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے کہ میں آپ کو سکھاؤں سیکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں وہ کون سی صورت ہے جسے تہائی ون تھرڈ قرآن سمجھا جاتا ہے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا بیٹھتے وقت کے سمت رکھنا سننا تھے حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت داؤد علیہ السلام اور قبلہ رو بیٹنا اور چوتھا آپ کا سوال تھا صلی اللہ تعالی علی محمد سوال سے نکل گیا ون تھرڈ خلاص اللہ <laughs> جی میں اب آپ سے چار سوال کروں گا اور بھائی, اور آپ بھی اسی طرح جوابات آپ نے عطا فرمانے ہیں ان شاء فاطمہ کیا ہے صدر شریعہ بدر طریقہ کے القابات کس بزرگ ہستی کے نام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں اور چوتھا سوال یہ ہے آپ کے لیے کہ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں سات شروع سے پہلے سوال سے سات اور سوالا سے نکل گئے یہ بات کرتے ہیں اور سوال جیسے نکل جاتے ہیں چلو سوال دوبارہ دوبارہ, دوبارہ, دوبارہ یہ آپ کے مدنی پھلوں میں ہے دوہرا نے تو ہے نا یار اس میں کیا ہے جی میں دوبارہ دیتا ہوں میں نہیں دہراؤں گا میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں مجھے تصویر فاطمہ کیا ہے تین بار تین ساتھ جواب دینا آپ نے جتنی رعایت ہے نا تصویر فاطمہ کیا ہے صدر و شریعہ بدر طریقہ کے القابات کس بزرگ ہستی کے نام کے ساتھ لگائے جاتے ہیں آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیں اور قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد اللہ چونتیس بار اللہ اکبر مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور قرآن کریم میں سات منزلیں ہیں اور سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جواب درست ہے کی جی آڈیشن بھی جل رہے ہیں سوال ہے جی پہلا سوال قرآن مجید میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی بار آئی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کون سا سرما استعمال فرماتے تھے بروز قیامت آقا علیہ السلاط کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا اسے کیا کہتے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس کے سپرد ہے پہلا سوال جو ہے آپ کا صلی اللہ تعالیٰ علامد ایک تو سرکار صلی اللہ رسم اسم سورما استعمال کرتے تھے ذمہ اللہ تعالی کے سپرد ہے اور قرآن کریم میں ایک ہی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کی صورت میں بیان کیا گیا ہے ایک مقام پر اور لوا الحمد الحمد کتنی بات تسمیہ آئی آپ نے آیت کے بارے میں آیت کا جز ہے وہ اور آیت بسم اللہ بسم ایک بار آئی بسم اللہ ایک بار آئے ویسے <tun> میرے پاس جو جواب ہے وہ ایک سو چودہ بار ہے چودہ بار ایک سو چودہ بار صورت کے ساتھ نہیں کے علاوہ میں آیت کی سورت میں آپ آیت بتا رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے وہ جواب بھی درست ہے ایک سو چودہ نہیں ہوگا نا سورت میں نہیں ہوگا ہو ہزار الله أكبر، الله أكبر. تو وہ تو صحیح دیا نا میں نے جواب ایک بار آیا حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حي على الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حي على الفلاله حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اكبر اللہ اکبر لا الا اللہ ہو اک بار اللہ السلام علیکم صلی اللہ عمرہ بہادر انشاءاللہ بڑی رات کو ماہنامہ فیضان مدینہ منظر عام پر آ جائے گا انشاءاللہ آپ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو مقتط المدینہ سے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز سے ضرور حاصل کیجئے انشاءاللہ اس میں بہت سارے آپ کو مدنی پھول چننے کو ملیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ جی دانش دانشور جی جی جی امیر اہل سنت دامد برکاتم العالیہ کی والدہ مشفقا رحمت علم علیہ کا انتقال کس دن ہوا تھا قرآن مجید میں نماز کا ذکر کتنی بار آیا وہ کون سی صورتیں جنہیں محاور کہا جاتا ہے دوسرا کیا تھا قرآن کریم میں <تصفح> نماز کا ذکر کتنی بار آیا وہ کون سی صورتیں جنہیں محب کہا جاتا ہے جس نبی پر نبوبت کا سلسلہ ختم ہوا انہیں کیا کہتے ہیں خاتم و نبی سور فلک سور ناس اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کب ہوا انتقال تو مجھے دن یاد نہیں ہے کہ کون سے دن انتقال ہوا تھا اور صلی اللہ تعالی وسلم اور جو میں نے سوال کیا تھا سو سات سو سے زیادہ مرتبہ تقریباً سات سو اور شب جمعہ جو ہے شب جمعہ صحیح ناظرین سسرا آپ نے دیکھا سسرے کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک آپ کے سجیشن آپ کے آراہ آپ کے ویوز ملح یہ بالکل ہم جاننا چاہیں گے آپ اپنے سجیشنز اپنی آراہ اپنے مشورے اپنے ویوز یہ ہمیں دیجیے اور سلسلے میں کون سے سیگمنٹس مزید شامل کیے جا سکتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں واٹس اپ کے ذریعے بتا سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے بتا سکتے ہیں فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر کے بتا سکتے ہیں مدنی چینل کے نمبر پر کال کر کے بھی اپنے سجیشن اور اپنے مشورے آپ ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے صلی اللہ کل بڑی رات ہے کل بڑی رات ہے اور آپ نے دعوت اسلامی کے جو گیارہویں شریف کے جو اجتماعات ہے اس میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اور اپنے یہاں بھی غوث پاک کی نیاز کرنی ہے خوب خوب اس سال ثواب بھی کرنا ہے فیضان ہے غوث اعظم صلی حبی صلی اللہ